باد کر لو اور یہاں سے کر لو یہ حضرت رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے حضرات کو ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جب سلام پڑھنے والا سلام پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبار روح کو لوٹاتے ہیں کیا بار بار روح لوٹایا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے یہ اعتراض تھا اس کے جواب اور جواب دی ہے جو توجہ توجہ لوٹائی جاتی ہے روح کی توجہ لوٹائی جاتی ہے روح مشاہدہ الہی میں مستغرق ہوتا ہے وہاں سے توجہ لوٹائی جاتی ہے یہ جو ہے بار بار داخل کیا جاتا یہ تو پندرہ جواب نے استعمالات میں اب تک آپ کے سامنے چار آیتیں پیش کر چکا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس پر موت تاریخ ہو گئی جس پر موت واقع ہو گئی نبی ہو یا غیر نبی وہ کوئی چیز سنتا نہیں ہے. اس پر میں نے متفرق کے پیش کیے اور میں نے مطالبہ یہ کیا کہ کوئی ایک نسل قطعی پیش کرے جن سے انبیاء کی تخصیص کی جائے اور رد اللہ علیہ روحی کے میں نے دو تین جواب دیے مولانا ایک جواب دے کر یہ یہ سمجھے کہ بس میرا کام بن گیا جی میں <تصفح> جی <تصفح> سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی ایک معنی متعین کر دیجیے جو صاحب لفظ حدیث کے موجود ہے یہاں اس کا معنی درست ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ نے زندگی کے اندر الفاظ کہے ہیں یا موت کے بعد کہے ہیں اور اس کے ساتھ آب نے اب ایک اور روایت پیش کی ایک پیش یہ ہے کہ دور سے سلام پہنچایا جاتا ہے وہ ہم بھی قائل ہیں مجھے اس پہ جرا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں دوسرا یہ ہے کہ من صلی اللہ علیہ آئندہ قبری سمیت ہو اب اس پر مولانا نے کوئی فوٹو اسٹیٹ اور کوئی کیا پیش کرنا شروع کر دیا اور فوٹو اسٹیٹ وہ پیش کیا جس کے ساتھ رات لڑائی جھگڑا کرتے رہے کہ فوٹو موتبار نہیں ہے پھر ہمارے سامنے فوٹو پیش کر رہے ہیں <laughs> <laughs> من صلی اللہ علیہ آئندہ قبری میں اب پھر حیران ہوں ان ساتھیوں پہ جو آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں دعوی آپ کا ہے کہ سلا تو سلام سلاط و سلام دو چیزیں ہیں سلا تو سلام ان دل قبر سنتے ہیں یہ ضعیف ریوا جس میں ابھی ثابت کرنے لگا ہوں اس میں بھی لفظ ہے من سلح کا سلما کا لفظ یہاں بھی کوئی نہیں ہے دعوی دو ہے آپ کا سلاد بھی, بھی, بھی سنتے ہیں سلام بھی سنتے ہیں سلاح کا لفظ تو یہاں موجود ہے سلما کا لفظ آپ علی اللہ علیہ قبری میں بتا دیں اور بات ذہن رکھیے آپ سدی صغیر کی سند سے گھبرا کر وہ تو خود بخود ہی چھوڑ گئے تھے دوسری آآ سند آپ پیش کر رہے ہیں ابو شیخ والی اس میں عبد الرحمان نبنو احمد آرج یہ آدمی مجھول ہے مستور ہے اور مستور کے لیے قانون یہ ہے کہ جب تک یہ اصل کلام وغیرہ میں اور آپ نے اپنے نور صبح میں بھی لکھا ہے کہ جب تک اس کے اس کی روایت کوئی معتبر نہیں ہوتی اگر دو راوی اس سے روایت کر بھی لیں تب بھی اس کی جہالت ذات کی تو مرتفع ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی مجہول مجبور السطی وہ رہتا ہے جمہور علماء کا موقع پر مذہب یہی ہے اور اس میں پھر راوی موجود ہے جی آمش آمش یہ فکا راوی ہے لیکن یہ مدلس ہے یہ مدلس ہے اور مدلس کا قانون یہ ہے کہ وہ عن کے ساتھ روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور یہاں پر بھی وہ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے یہ تقریب تعظیب سفا ایک سو چھتی میں لکھا ہے اور یہ مقدمہ ابن سلا اور محبت الفکر اس میں لکھا ہے جب تک مدلس تسری نہ کرے تحدیث کی حدث نہ کی حدث نہیں کی تحدیث کی جب تک تسری نہیں کرے گا اس وقت تک مدلس کی روایت معتبر نہیں سمجھی جائے اور یہ روایت اس کو سارے ملک کی وہ کہتے ہیں خطا ان فائشن یہ بالکل ایک خطا فائش ہے اصل یہ ہے کہ یہ ابو معاویہ راوی یہاں ہے ہی نہیں محمد مروان سدی صغیر ہے جس کو ابن کثیر سبا پانچ سو پندرہ جل تین انہوں نے کہا تفربی محمد ان مروان علامہ سویوتی بھی علامہ عبد العزیز بھی شیخ الاسلام ہادی بھی علامہ ابن بھی ابن جوزی بھی محمد طائر پتنی بھی امام صحابی بھی نہیں کٹو تفر اے دیکھو جی یہ میرے پاس ہے جی ابن کثیر پانچ سو پندرہ سفا پانچ سو پندرہ اس کی جلد ہے یہ تین اس میں لکھا ہوا ہے تفرد اب محمد ابن مروان محمد ابن مروان کا یہ تفرد ہے یہ کتاب الزعفہ ہے اس میں لا اصل لہو من حدیث العامش و لیس بمحفوظن لا اصل لہو اس حدیث کا کوئی اصل ہی نہیں ہے و لیس بمحفوظن ولا يتابعوه الا من هو دونہو اور بہت سارے حوالے ہیں وقت زیادہ لگ جائے گا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی تخصیص کے لیے کوئی نسکتی پیش کرے کوئی پیش نہ کی. ایک حضرت علی ابن حسین سے امام زین العابدین سے. وہ روایت کرتے ہیں سفا ایک سو ساٹھ مسند اب کی یہ روایت ہے ان علی ابن وسلم فیدؤو فقال من ابی عن جدبی عن رسول اللہ اللہ علیہ آلا لا ولا قبورا آشاءاللہ. آشاءاللہ. آشاءاللہ. ایک آدمی کو دیکھا کہ قبر کے قریب قریب آ رہا ہے تو اپ نے اس کو روکا کہ یہاں آکے تو یہ کیا کر رہا ہے اور اپ نے اسے یہ بات سمجھائی کہ میں تجھے حدیث سناتا ہوں اپنے باپ سے اور غن سے پھر اگے اپنے دادے سے یعنی حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکخذو قبری عیدا میری قبر کو تم عید نہ بناؤ ولا بيوتكم قبورا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ فئن تسليمكم يبلغني اينما كنت تم, تم تمہارا سلام تم جہاں کہیں بھی گے تمہارا سلام مجھے پہنچے گا اچھا کے پاس ہو تب بھی پہنچے گا جہاں کہیں بھی ہو مجھے سلام پہنچے گا سننے والی بات میری نہیں ہے علی ابن حسین آپ کہتے ہیں تصریح دکھائیں دی امام زین العابدین کی بالکل واضح روایت جو تصریح کر رہی ہے اس بات کی کہ اندل قبر بھی پیغمبر سنتا کوئی نہیں تسلیم اپم جب لوگوں نے اینما جہاں کہیں سبھی کوئی سلام کرنے والا سلام کرے گا بھیجے گا وہ سلام مجھے پہنچے گا اور اگے کسی میں متفرق چند ایک طریق ہیں اور آگے وہ کہتے ہیں ہذا حدیث الحسن و ورواتو اور بعض روایات میں لفظ بھی ہیں کہ کہ تم ما انتم ومن بالاندل سے میں رہنے والا اور یہاں قبر کے پاس درد و سلام پڑھنے والا دونوں برابر ہے جیسے دور کا سلام سنتا نہیں پیغمبر پر پہنچایا جاتا ہے اسی طرح یہاں کا سلام بھی پہنچایا جاتا ہے ما من جن جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ ایک کھجور کے اوپر جو معمولی سی جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں اور پردے کے بھی مالک نہیں ہے یہاں کوئی فرق نہیں وہ اللہ زین دون اللہ وہ ہوں یا اولیاء ہوں کیونکہ مکہ کا کافر جہاں بلیوں کی مورتیں بنا کر پوجتا تھا وہاں نبیوں کی مورتیں بھی بنا کر پوجا کرتا تھا سب کو پوجا جایا کرتا تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجا گیا سب کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے مَا مِلْكِتْ نبی ہو جس کو تم پکار رہے ہو ولی ہو جس کو تم پکار رہے ہو وہ کھجور کے اس گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے تم کو, کو تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں یہاں بھی کوئی یہاں اگر اب امبیالیا یہ سب کے لیے عموم ہے پرانے کریم کا اور قانون ہے کہ عام کے اندر تخصیص کرنے کے لیے نسکتی کی ضرورت ہے کوئی ایک نسکتی آپ پیش فرما دیں جس کے اندر انبیاء کا استثنا کیا گیا ہو اور یہاں یہ بھی کوئی فرق نہیں کہ قبر کے پاس آ کے پکارے یا قبر سے دور پکارے عام ہے ان سے سبھی پکارنے والا پکارے لا يسمعو دعا کو نہیں کوئی, نہیں کوئی نہیں ہے تو ہندل قبر سما کی بھی نفی ہوگی اور قبر سے دور کی بھی نفی ہوگی اگر آپ ہندل قبر کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک نسکتی پیش کی دیئے جس میں یہ ہو کہ ہندل قبر تو سنتے ہیں لیکن تو خبر کا ضرور پہنچے <سلم> گا تو سلاۃ السلام زندہ جسم پر پہنچے گا تو سلاۃ السلام کا آپ کے واضح پہلے ہو چکا ہے اس حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے بادل کے بعد اس کو بھی دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے شادی نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے وہ کہ یہ حدیث جو ابو داوس میں نے پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ سارے ملک منفی سفر دو سو چھہتر پہ ہے مشہور ابھی اعبال امانت احبال عبد الخنی کلام نہیں کر سکتا اور ہماری جو ہے میں نے ہمارے اس سے ہم بھی نہیں ہے ہماری عزیز جو ہے اس کے بارے میں آپ کو اندر بھی سانا لیکن اس حدیث کا مانا جائے دوسری حدیثوں سے ثابت ہے اور دوسرے حدیث اس معنی کو ثابت کر رہی ہیں ہے متن میں تو شک نہیں ہے سنت میں ہی شکیل ہے اگر کسی نے سنت پر اعتراض کیا تو عقیدہ کر دیجیے یہ اور بات ہے عقیدہ محدتین کے خلاف ہے مفسرین کے خلاف ہے عالیہ سنت والجماعت کے خلاف ہے علماء دی کے خلاف ہے یہ آپ کو عقیدہ مبارک ہو لیکن یہ عقیدی عالیہ سنت کا عقیدہ نہیں ہے نہیںا شاپ اور اسی طریقے سے کی ایک سو میں ہے اننا اللہ یبلو جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ کو سلاۃ السلام پہنچتا ہے واما قبر ہی یردو اور جو شخص حضور کی قبر کے پاس حضور پر پا سلاۃ السلام پڑھتا ہے حضور اس کو جوابی کا آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں آپ تاقیدہ خالف ہے آپ مل ملکی سے دھوکہ نہ دیں کہتے ہیں سند کی بات تو ہے لیکن عقیدہ یہی ہے بہرحال یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے علیہ السلام السلام ابھی بہت سنتے ہیں اور پھر آپ نے یہ کہا کہ سلاۃ السلام کے آگے انکار ہے اور کوئی چیز نہیں ہے آپ چونکہ نہیں ہے نہلام سمجھانا یہ منوا لیا جائے تو یہ بھی بہت کچھ کافی ہے تاکہ کہیں آپ کا ہاتھ خراب نہ ہو جائے ہم آگے بھی بات کرتے تو اس لیے یہ بہت سی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کے اندر ابو داود کی اندر حدیثیں بھی ہیں ابن سونا کی حدیثیں بھی ہیں اس کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اور حدیثیں ہم پیش کریں گے کتنا وقت یہ پانچ سو پچانوے اور جلد دو ہے یہ اس کے اندر ہے حضرت عیشا علیہ السلام آسمان سے اتریں گے فرمایا فرمایا قبری وہ میری قبر کے پاس البتہ ضرور ضرور آئیں گے وہ پر سلام کریں گے اور آزاد حدیث یہ حدیث صحیح سند والی ہے اور نیچے یہ علامہ اللہ فرما رہے ہیں صحیح ہوں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیثیں بہت سی حدیثیں موجود ہیں اور حضور علیہ حضور علیہ اللہ کے سما کے بارے میں متعدد حادثی اور متعدد سے یہ عقیدہ ثابت کیا گیا ہے اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے کے حوالے سے عمال عمال عمال عمال حوالے عمال سے سے رشیدیہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے امت کا مجمع علا عقیدہ ہے اور امت کا جس پر ہو جائے وہ بھی متفق کرائے ہوتا ہے اس کا انکار غلط ہوتا ہے اور باقی دوسری بہت سی کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور حضور علیہ اللہۃسلام کے سما اور حضور علیہ اللہۃسلام کے سلام اور ایک حدیث جو ہے اس میں آپ نے کہا کہ اس کے اندر خلاد کا نام ہے ٹھیک ہے ایک حدیث کے اندر صلاح ہے تو آپ نے مان لیا کہ اللہ علیہ وسلم ہے دوسری حدیث کے اندر سلام ہے تو وہاں آپ نے مان لیا کہ وہ سلام سنتے ہیں اور ایک حدیث کیا کہ امت کا سلام یہ فریشتے لے آتے ہیں تو کیا آپ نے وہ مان لیا ہے تو مختلف احادیث یہ ساری جب آپ جمع کریں گے تو اس امت کا ایک اجمائی عقیدہ نکلتا ہے باوجود ہے کہ کسی صنعت پر تو ہو سکتی ہے لیکن کی عقیدے پر کسی نے آہا, ما اللہ, یہ عقیدہ متفق اور علامہ ایک سو دو ہے اور وہ بھی اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ میرے یا قبری میری قبر کے پاس آئے گا یہاں تک وہ مجھ پر سلام پڑے گا اور میں سلام کا جواب شاہ سے فرماتے ہیں قبری وہ میری قبر کے پاس آئے گا وہ سلام پڑے گا مجھ پر بالا میں ضرور بھی ضرور جواب سے خالی ہے ہاں ایسے کریں گے اور ایسی آیات پیش کریں گے ان تدم لا یسما حضرت مولانا حسین علیم تصویر بے ندی بے ندی بے ندی ماشاء بے ندی حضرت کیا فرماتے ہیں لا یسما ادوا گم کیا فرما ہیں محمد کریم میں نے قرآن مجید کی متفرے کا یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت کی نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں جس پہ موت آ جاتی ہے مرنے کے بعد وہ کسی کی پکار باد وغیرہ کوئی سنا نہیں کرتا انقلا ان موتا کا استدلال میں نے کیا عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کا استدلال میں نے پیش کیا میرے فاضل مخاطب اس کو توڑ نہیں سکے اور پھر اس پہ مجھے تعجب ہوتا ہے تفر اللہ کہا جاتا ہے اپنی ماں والے استدلال پر ماض اللہ حضرت عائشہ شاہ صدیقہ کشدال یہ انقلا ماں کبور انتما اور من من من من دون اللہ انما اللہ آیتیں پیش کر چکا ہوں اور مطالبہ کیا ہے کہ کوئی ایک نسکتی پیش کیجیے جس سے انبیاء کو متثنا کیا گیا ہو اب تک میرے مد مقابل مولانا ابیب اللہ صاحب نہ پیش کر سکے ہیں نہ کر سکتے ہیں مام حد اللہ کی روایت پیش کی میں نے کہا اس کا معنی صحیح کر کے دے دیجئے ذرا اور بتائیے کہ یہ رسول اللہ نے زندگی کے اندر فرمایا یا زندگی کے بعد کس طرح اس کا معنی ہی نہیں بنتا درست اور اس کے علاوہ جو صلی اللہ کی روایت انہوں نے پیش کی میں نے اس پہ اعتراض کیا اعتراض کا جواب کوئی نہیں دیا اور کہتے ہیں جی مان لیا کہ سلاد سنتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے سند میں تو شک ہے لیکن مطل میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ اللہ میں حیران ہوں آپ بھی مدرس بنے پھرتے ہیں حالانکہ حدیث کا متن اس کے لیے دلیل سند ہوا کرتی ہے سند درست ہوگی تو متن ٹھیک ہوگا سند درست نہ ہوگی تو متن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لولا الاسناد اس ناد لکالمن شاہ ما شاہ اس ناد ہی کے تو سارا کام چلا کرتا سند کے سندی اور پھر روایت پیش کر دی نبی اللہ حیل جڑ سکتی وہاں اس کے اندر کوئی لفظ موجود ہے سلاد و سلام کے سننے کا مسئلہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلاد سنتا ہوں اور ان دل قبر سلام سنتا ہوں نبی اللہ یرزق میں اگر یہ لفظ آپ بتا دیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو میں سلا و سلام اندل قبر سنتا ہوں وہ روایت جو ابن سے نبی اللہ یرزق کی آپ نے پیش کی ہے تو میں ہرا آپ جیتے لفظ اللہ موجود اللہ بھی کوئی نہیں کو اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور روایت بھی غلط اس میں راوی ہے ایمن میرے پاس جو ہے اس کا صفحہ دو سو اسی ہے اور اس کے بعد ایک اور روایت پیش کر دی ایک اور روایت پیش ایک اور روایت پیش کر دیجیے دی میرے عیصال جب اتریں گے میرے پاس آ کے وہ سلام کہیں گے اور میں ان کو جواب دوں گا کاش مولانا آپ اس کو نہ پیش کرتے اس کے اندر راوی موجود ہے محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق جس کو آپ کے استاد مولانا سرفراز خان صاحب مرحب نے اسن الکلام کے اندر انتہائی زیادہ علماء کے اقوال نکل کر کے کہا ہے بہت بڑا قذاب ہے بہت بڑا دجال ہے بہت بڑا جھوٹا ہے اس کا کام تھا روایتیں بنا بنا کر چھوٹی روایت رسول اللہ کے ذمہ لگایا کرتا تھا مولانا آپ کو کوئی صحیح حدیث تو نہ ملی اور محمد اور ایک اور روایت پیش کی جس میں ہے کہ معروضت سلا تک سلا معروض تو نلیہ یہاں کون سی بات ہے جی سلاۃ السلام کے سننے کی اب <سؤال> بات سنیے ہمیں تو پرانے مجید کی آیات بھی پیش کر دی اور حدیثیں وہ بھی سنیے میں نے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں دخل تو محمد کالا دخل تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت کا وقت آیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا اکرآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام اے جابر تو مرنے لگا ہے مرنے کے بعد تو نے چلا جانا ہے اللین کے اندر وہاں نیک لوگوں کی روحوں کے ساتھ تیری ملاقات ہوگی رسول اللہ کے ساتھ بھی تیری ملاقات ہوگی تو میری طرف سے رسول اللہ کو سلام کہنا مدینہ کے اندر موجود ہے آدمی مدینہ کے اندر موجود ہے آدمی اور قبر کے اوپر جا کے سلام نہیں کہتا ایک فوت ہونے والے آدمی کو کہتا ہے کہ میرا سلام پہنچا دینا گویا کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قبر کے اوپر جا کے سلام کہوں تو رسول اللہ سنتے نہیں ہیں اس وجہ سے واسطہ ڈھونڈتا ہے جو مرنے لگا ہے اس کے ذریعے سے سلام پہنچا رہا ہے اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو یہ بات نہیں کہتے کہ اے محمد ابن منقدر او قبر کے اوپر چلا جا وہاں جا کے سلام کہتے رسول اللہ سن لیں گے حضرت جابر ابن عبداللہ بھی نہیں کہتے گویا کہ محمد ابن منقدر تابعی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اندل قبر رسول اللہ سلام سنتے نہیں اور اسی طرح حضرت پچاسی اس میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنو لا ترفہو اسواتکم فوکسو تن نبی کدی رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا تو وہاں لفظ موجود ہیں کہ حضرت اذا حدث النبی صلی اللہ یعنی ابا بکر اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم به حدیث حدثہو کا اخیص سرار جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو جا کے بات کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسے بات کرتے تھے جس طرح بڑے راز کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کی جاتی سرار بڑے راز کے ساتھ جیسے بات کی جاتی ہے لم یس میں ہو آل رسول اللہ, آل اللہ کو نہیں سناتے تھے اور رسول اللہ نہیں سنتے تھے یہاں تک کہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا جیون حکم نازل ہو چکا ہے آواز بلند نہ کرنا صحابہ آہستہ آہستہ آواز کرتے تھے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے اور ہم پہ خدا کا قہر کہیں نازل نہ ہو ہم کہیں خدا کے نافرمان نہ بن جائیں آہستہ کہتے تھے تو رسول اللہ کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا اب زندگی کے اندر محفل کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی بات کو نہیں سن رہے تو موت کے بعد بہتری طریقے اولا بہتری دلالت دلالت نہیں سنتے آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ میں نے یہ تین روایتیں حدیثیں پیش کر دیے جی چوتھی حدیث سنیے جی چوتھی حدیث سنیے جی اور ایک مولانا حسین علی رحم اللہ کا یہ حوالہ ذرا بار بار پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ غائبانہ پکار کو نہیں سنتے غائبانہ پکار کو نہیں سنتے بات سمجھیے جو آدمی مر گیا جس پہ موت تاری ہو گئی اب اس کو قبر کے اوپر جا کے پکارنا یہ غائبانہ پکار ہی ہے اسی ہی کو تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات کو سنتا نہیں ہے کوئی بھی اور اگر آپ میں ہمت ہے تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں استثنا ثابت کرتے نبی کا استثنا کیا ہو یا <تصفح> <ملحف تصفح> آپ خود میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کوئی ایک نسقتی پیش کی دیئے جس کے ساتھ انبیاء کا استثنا کیا گیا ہو ملحف ملحف ملحف آگے ملحف ملحف ملحف اور یا کم از کم اپنے استدلال کے لیے کوئی صحیح حدیث تو پیش کرو کوئی چلو زیادہ نہ صحیح بالکل صحیح حدیث تو ہو یہ 171 سو صفحہ ہے مساط شریف کا اور اس میں لفظ موجود ہیں کہ فیضا امراۃ انصار باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت حاجت و ایک انصاری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی اس کا بھی وہی کام تھا جو میرا کام تھا وہاں پہ, پہ پھر لمبی یہ حدیث ہے انہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے حضرت بلال ان پر باہر نکل کے گئے اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ جا کے رسول اللہ کو کہہ دیجئے سد کا تو عورتیں ہیں جی دروازے پر جو آپ سے سوال کرتی ہیں کہ ان کے اپنے ازواج پر صدقہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا لیکن یہ نہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کون ہیں پرانے الرحیم اس آیت کے تحت محدثین کا کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین کی اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ یہ حکم آیت کا باقی ہے اور حضور علیہ السلاۃ السلام کے پاس ابھی جھاؤ اور استفار اور شفاعت کی درخواست کرو اگر حضور علیہ السلاۃ السلام سنتے نہیں ہیں تو پھر استفار کی درخواست ہی کیا ہے اللہ سے معلوم آئے ہوا آئے آئے اللہ اس آیت کے ساتھ محدثین مفسرین ائے کرام اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ یہ حکم آیات کا باقی ہے اور حضور علیہ السلاۃ السلام کے پاس ابھی بھی اور استغفار اور شفاعت کی درخواست کرو اگر حضور علیہ السلاۃ السلام سنتے نہیں ہیں تو پھر استغفار کی درخواست ہی کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ فوکا ہائے مفسرین مبرین اس عقیدے کے قائل ہیں اور قرآن مجید کی اس آیا سے استدلال کرتے ہیں پہلے حاجا قرآن مجید کی آیا سے بھی یہ حکم ثابت ہوا اسی طریقے سے حضور علیہ فرمایا نسلم علیہ اللہ اللہ علیہ روحی علیہ کوئی ایسا ایک نہیں ہے جو مجھ پر سلاد السلام پڑھے مگر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں آہا آہا حضور کی حدیث اور اور بھی حضور کی حدیث اللہ علیہ قبری سمیت ہوں صلی اللہ علیہ تو ہوں سا مجھ پر سلام تو سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب عنایت کرتا ہوں کرتا ہے میں کرتا ہوں یہ بھی حضور کرنا نوی گھر جواب میں نے کوئی حدیث حضرت ملا علی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت اسکلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ حقیق جمعیت اشاعت تو عید کے تعلیم القرآن یہ ترجمان عقیدہ کے ترجمان اور دو اسالوں سے ثابت کیا کہ ساند ہے اور عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ بھی ان کا اپنی کتابوں سے ثابت کر دیا اور پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کی آخری کتاب تحریرات حدیث وہ بھی اس کو کو نقل فرماتے ہیں اور جرا نہیں فرماتے حضرت کی آخری تکلیف ہے حضرت کی آخری تکلیف ہے حضرت کی کسی اور تکلیف سے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ حضرت کی آخری تکلیف اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کر جائیں کہ تمام علمات دوسرے حضرات نے اور یہ عقیدہ حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں عقیدہ ہے اس آیت کو اور شفاق کی درخواست کو باقی رکھا ہے statin, ýrsta, اور پھر یہ آخری حوالہ جو میں نے پیش کیا ان حضرات نے فرمایا اس میں محمد بن اسحاق ہے محمد بن اسحاق ہر سند میں نہیں ہے ابو جالا کی جو سند ہے مجمع السوائد میں مجمع الفائد کے حوالے سے جو ٹھیک ہے وہ خود خود خود کہہ رہے وہ صحیح ہے روایت کی دوسری یہی حدیث جو پیش کی جو حدیث میں نے پہلے پیش کی تھی وہی حدیث اس کا جواب دے رہا ہوں ساری بخاری کے راوی ہیں اس میں محمد مری پنجاب نہیں ہے محمد میری بخاری کا راوی نہیں ہے رولیے گولی چھٹا بگ جائے آخری محمد صاحب نے جو آجاتیں پیش کی ہیں اجمے سما پر ایک آیت بھی انہوں نے پیش نہیں کی اور اپنا کے بارے میں